اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو گنا اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو ہم تمہارے گنا بخش دیں گے انکرم کوہے کو زیادہ عطا فرمائیں گے